نحمده ونسلّم ونسلّم على رسوله الكريم أما بعد فأعوه بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إهدنا صغاط المستقيم صغاط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظانين اللهم إنا نسألك العفو والعفية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اشغل جبارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك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 اللهم ارزقنا شهاده في سبيلك واجعل موتنا في بلد حبيبك صلى الله عليه واله وسلم اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك فسهل يا الهي كل صعب بحرمة سيد الأبغار سهل اللهم ربنا يسر لنا أمورنا كلها رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير وبك نستعين بحرمة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم اللهم ربنا يسر لنا زياغة حرمك طہرى من نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم شرفنا زياره الرسول صلى الله عليه وسلم مره ثم مره اللهم ارزقنا حج مبرور وسعي مشكور في كل عام في كل السنه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 اللهم ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضايا واسع الكرم أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وإقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون آمين ثم آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً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 یا شفیع المذنبین یا خاتم النبیین یا سید المرسلین یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا نور اللہ یا رسول اللہ اللہ, اللہ رب العالمین ہم سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے ہمارے دل کی ساری گندگیوں کو ہماری ظاہری باطنی جسمانی روحانی ساری بیماریوں برائیوں کو بد اخلاقیوں کو اللہ تعالی ہم سے دور فرمائے اور جیسا اسے پسند ہے ویسا ہمیں بنا دے الحمدللہ اس مبارک نشس میں ہم جمع ہیں اور آج جس محفل میں ہم جمع ہیں اور اس محفل کو جس مہینے سے نسبت حاصل ہے وہ مہینہ رجب المرجب کا ہے جس سے یعنی رجب المرجب اس مبارک مہینے سے جو برکتیں الحمدللہ ہمیں نصیب ہوتی ہیں خاص طور پر اس مہینے کو نسبت حاصل ہے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت امام موسا کاظم رضی اللہ تعالی عنہ سے اور شب معراج سے اس مہینے کو نسبت حاصل ہے اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے کے صدقے میں ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے سور توبہ آیت نمبر چھتیس میں ارشاد ہے ان نا دشہ عشر شعیع اِس ناشر شہرن فی کتاب اللہ بے شک اللہ کے یہاں مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں بارہ مہینے ہے یعنی بارہ مہینے ہیں سال کے یوم خَلَقَ سماواتی ولادہ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُم یہ بارہ مہینے اس وقت سے ہیں جب سے اللہ تعالی نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا اور ان بارہ مہینوں میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں اور چار کون سے مہینے حرمت والے ہیں ان میں سب سے پہلا مہینہ رجب کا ہے پھر ذیقہ کا مہینہ ہے ذیل حجا اور محرم الدین القیم یہ سیدھا دین ہے فلاں ہند انف سکم تو تم ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو یعنی حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر لو اور سچی پکی توبہ کر لو رجب کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ صالحین فرماتے ہیں یہ بیج بونے کا مہینہ ہے یعنی نیکی کے بیج بونے کا مہینہ ہے سچی پکی توبہ کر کے نیکیوں کے بیج بونا شروع کرے اور شعبان المعظم یہ آبیاری کا مہینہ ہے یعنی پودوں کو پانی دینے کا مہینہ ہے مراد یہ ہے کہ رجب میں توبہ کر لے نیکیوں کا بیج بوئے اور شابان میں خوب خوف خدا سے آنسو بہائے اور فرمایا رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے یعنی خوب برکتیں حاصل کرنے کا مہینہ ہے اس مبارک مہینے میں جس نشست میں ہم جمع ہیں اس کا عنوان ہے مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے انشاءاللہ اللہ وہ کیسے مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے یعنی میری جو بد اخلاقیاں ہیں اس کو بدل کر مجھے با اخلاق بننا ہے مجھ میں جو عیوب ہیں وہ سارے عیوب مجھ سے دور ہو جائیں میری سستی کاہلی غفلتیں دور ہوں موت کی تیاری کا ذہن بنے آخرت کی تیاری کی فکر پیدا ہو ہر آنے والا دن پچھلے دن سے اچھا ہو خوف خدا سے آنسو بہیں عشق رسول میں دل مچلتا ہو مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے وہ کیسے دع فرمائے حقیقتا ہم اپنے آپ کو بدلنے میں کامیاب ہو جائیں کیونکہ کامیابی کی عظیم منزل وہ پاتے ہیں جو اپنے آپ کو بدلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو گندگیوں کو دور کر کے ایک پاکیزگی کا سفر شروع کرتے ہیں حضرت حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فضیل بن ایاس اور ایسے کئی صالحین کے نام ہیں کہ جو توبہ کرنے سے پہلے گناہوں بھری زندگی گزار رہے تھے لیکن کسی نے ایک مرتبہ نصیحت کی قرآن کی ایک آیت سنی انہوں نے اپنے آپ کو بدل دیا اور ایسا بدل دیا کہ نہ صرف انہوں نے اپنے آپ کو بدلا بلکہ لوگوں کو بھی بدل کے رکھ دیا اور آج تک ان کا فیض جاری و ساری ہے قد افلح من زکا سورہ شمس آیت نمبر نو اور دس میں ہے قد افلح من زکا بے شک کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا بے شک مراد کو پہنچا مراد کو پہنچا لیا جس نے اپنے نفس کو ستھرا کیا وقد خواب من دستا اور ناکام ہو گیا نہ مراد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو گناہ کر کر کے برباد کر دیا قرآن مجید فقوان حمید وہ پیاری کتاب ہے جو دلوں کو روشن کرنے والی کتاب ہے اس کتاب میں ہمیں یہ دعا سکھائی گئی المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا الذین انعمت علیہم ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے اور نیک لوگوں کے راستے پر چلنا ہے اگر اسی طرح زندگی گزارتے رہے اور موت آ گئی تو پھر ندامت ہوگی قرآن مجید فقان ہمیں دوسرے مقام پہ اشاد فرماتا ہے وہ تب من لمن انا جو میری طرف رجوع لائے ان کے راستے کو اختیار کر یعنی جو اللہ والے ہیں ان کے راستے کو اختیار کر سر سوچیں یہ ہماری گندی زندگی کیا اللہ والوں کے طریقے پر ہے کیا ایسی زندگی کہ جس میں نہ ہم اللہ کے حقوق ادا کریں نہ بندوں کے حقوق ادا کریں اور اپنے مشن سے بھی غافل ہیں ہماری منزل کیا ہے اس منزل کو بھی بھولے بیٹھے ہیں جو خود عیبوں سے بھرا ہوا ہو اسی اگر دوسروں کے عیب نظر آئیں تو بڑے تعجب کی بات ہے جو دوسروں کے عیبوں پر تو نظر رکھے لیکن اپنے عیب کو نہ دیکھے اور اسی حال میں مر جائے اس پر بڑا تعجب ہے وہ مقبول بندے کہ جو شرح مستقیم پر چلنے والے ہیں ان میں ایک عظیم نام اس رجب کی نسبت سے حضرت امام موسا کادم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے آپ اس قدر سرات مستقیب پر چلنے والے ہیں کہ آپ کا فیض آج بھی جاری و ساری ہے مشکات شریف کے حاشیے میں شیخ احمد علی سہارن ہی لکھتے ہیں کتاب الجنائز بابو زیارت القبور صفحہ نمبر ایک سو چون پر کہ امام شافی فرماتے ہیں قبر کاظم تر یاقم مجرب الجابتی دعا اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت امام موسا کاظم کے مزارے پر انوار کی حاضری نصیب فرمائے کہ آپ کو مزار پر انوار بغداد معلہ میں ہے اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر حضرت امام اعظم کے مزار پر اور حضور غوث اعظم کے مزار پر انوار پر ہمیں بادب مقبول حضرت نصیب فرمائے امام شافی علیہ رحمٰ فرماتے ہیں کہ حضرت امام موس کا کاظم کا مزار یہ دعا کی قبولیت کے لیے مجرب ہے کہ بندہ جب ان کے مزار پر جاتا ہے تو امام شافع فرماتے ہیں وہاں جا کر جو رب سے دعا مانگے فوراً قبول ہو جاتی ہے حضرت امام موسف عاظم آپ بیٹے ہیں حضرت امام جعفر صادق سبحان اللہ امام جعفر صادق نے آپ کی تربیت کی امام جعفر صادق کے والد ہیں امام باقر تو آپ کو امام باقر کا فحض ملا امام باقر کے والد ہیں امام زین العابدین ان کے والد ہیں امام حسین اور ان کے والد ہیں حضرت علی اور ان کی والدہ ہیں خاتون جنت اور خاتون جنت کے والد ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فیض منتقل ہوتے ہوتے حضرت امام موسکاظم تک پہنچا ایک سو انتیس ہجری میں مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوئی آپ کی زندگی کے واقعات اس نیت سے ہمیں سننا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے ہماری زندگی میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بے صبری کا ہے اور نا شکری کا ہے بے سبری اتنی ہے کہ ہم ذرا ذرا سی بات پر واولہ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے لیکن دیکھیں آج اگر ہم پر کوئی مصیبت آ جائے تو ہم بڑے تعجب سے کہتے ہیں ارے ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں ارے ہم تو تصویرات بھی کرتے ہیں پھر یہ پریشانی کیسے آ گئی لیکن دیکھیں امام موسا کاظم کا کتنا مقام ہے اور کیسے کیسے صالحین کی اولاد میں سے ہیں دن رات عبادت میں گزر رہی ہے لیکن آزمائش آئی تو واویلا نہیں کیا بلکہ صبر کیا مہدی بن منصور ایک بادشاہ تھا اس نے آپ کو مدینہ شریف سے بغداد بلایا اور بغداد میں آپ کو قید کر دیا آپ نے جیل میں صبر کیا نہ شکوا کیا نہ شکایات نہ وا ویلا نبری بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا اور جیل کو بھی اللہ کے ذکر سے آباد کیا ایک دن کچھ عرصے کے بعد مہدی کے خواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آئے اور اس نے دیکھا کہ حضرت علی سر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیت نمبر بائیس کی تلاوت کر رکھے فحل آس تم ان طلّائی ارحم کم کیا تمہارے انداز ایسے ہیں کہ اگر تمہیں زمین میں حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد کرو اور رشتہ داری کاٹ دو مہدی یہ عباسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور عباسی خاندان کا اہل بیت سے بہت تعلق ہے تو جب اس نے خواب میں حضرت علی کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا تو سمجھ گیا کہ مجھے حکومت ملی میں نے فساد کیا ہے اور میں نے رشتہ داری کاٹی ہے اور امام موسا قادیم کو جیل میں ڈالا ہے فوراً آپ کو جیل سے نکالا اور معذرت کی اور بڑی عزت کے ساتھ آپ کو رخصت کیا پھر مہدی کے بعد ایک اور بادشاہ ہوا وہ بادشاہ مدینہ منور آیا اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اسی وقت حضرت امام موسا کاظم بھی حاضر ہوئے جب سرکار کی بارگاہ میں لوگ پہنچتے ہیں تو اس زمانے میں عشق و محبت کا دور تھا تو لوگ جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچتے تو کسی دنیا دار بادشاہ پر کوئی توجہ نہ دیتے تو لوگوں نے اس بادشاہ کو کوئی حیثیت نہ دی کوئی رو رہا ہے عشق کے رسول میں کیونکہ سرکار کے دربار میں لوتے حضور سے لگی ہوتی ہے تو بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا کہ لوگ میری طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں میرا اتنا بڑا لشکر ہے میرا اتنا جاو جلال ہے اتنے میں دیکھا کہ امام موسا کاظم آ گئے امام موسا کاظم آئے تو لوگوں نے راستے آپ کے لیے چھوڑ دیے اور لوگ آپ کی تعظیم میں کھڑے ہو گئے بادشاہ کو آگ لگ گئی اور کہنے لگا حکومت میری ہے لیکن دلوں پر حکومت ان کی ہے تو اس نے لوگوں کے سامنے اپنی شان و عظمت دکھانے کے لیے حضور کی بارگاہ میں سلام کے انداز کو بدل دیا حضور کی بارگاہ میں سلام تو اس طرح پیش کیا جاتا ہے السلام تو سلام یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ تو بادشاہ نے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں کون ہوں کہنے لگا السلام علی یا بنا امی یہ بادشاہ حضرت عباس کی اولاد میں سے تھا اور حضرت عباس حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ہیں تو بادشاہ نے سلام اس طرح کیا کہ یا رسول اللہ کہنے کے بجائے کہتا ہے اے میرے چچا کے بیٹے السلام علیکم نوزال تو حضرت امام موسر کاظم نے اسے سکھانے کے لیے بتایا کہ اگر یہی رشتہ فضیلت کا باعث ہے تو سن میرا رشتہ کیا ہے آپ نے عرض کیا السلام یا اے میرے والد گرامی اے میرے جد امجد میری جان آپ پہ قربان ہو آپ پر سلا تو سلام ہو تو آپ نے دکھایا کہ میں تو حضور کی اولاد میں سے ہوں تو یہ سمجھ گیا کہ آپ نے میری پرواہ نہیں کی اور یہ حضرت امام موسا کاظم کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ حق بات میں بڑے سے بڑے کی رعایت نہ کی جائے تو آپ نے اس کو سبق سکھانے کے لیے اس طرح کی بات کہی اس نے کہا کہ اچھا یہ تو ان کی اتنی عزت ہے اور پھر میری کوئی مربت نہیں ان کو مجھ سے ذرا بھی خوف نہیں تو کہنے لگا آپ مدینہ شریف میں ہیں ذرا میرے دارالحکومت میرے ساتھ چلیں بغداد شریف لوگ آپ سے فیض لیں وہاں لے گیا اور آپ کو جیل میں ڈال دیا اس کو بادشاہ نے آپ نے واویلا نہیں کیا صبر کا مظاہرہ کیا کتنا مقام اور مرتبہ ہے اور آج ہم کتنے کمزور ہیں بجلی چلے جائے تو اب ہمارے چیف آف پوکار کرنے سے بجلی کا محکمہ سن کر بجلی تو نہیں کھول دے گا تو بجائے کہ اللہ کا ذکر کریں ہم واویلا کر کے کیا حاصل کرتے ہیں اور پھر یہ بھی واویلا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں جنریٹر لگیں یو پی ایس لگیں بڑی تکلیف ہے بڑی گرمی ہے لیکن اللہ والے ساری توجہ اللہ کی یاد کی طرف رکھتے تھے تو آپ جیل کے اندر کس طرح اللہ کی عبادت کرتے عشاء کی نماز کے بعد آدھی رات تک اللہ کی حمد و صنعت تصویر و ذکر اور دعا میں آپ گزارتے جب آدھی رات گزر جاتی تو نوافل میں کھڑے ہوتے فجر تک نوافل پڑھتے صبح صادق تک پھر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے اشراق چاش پڑھتے پھر آپ کے معمولات میں یہ بھی ہے کہ ظہر سے لے کر اثر تک عبادت کرتے اثر سے لے کر مغرب تک اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے اور پھر مغرب سے لے کر صبح و فجر تک دوبارہ عبادت میں گزارتے یہ جیل کے معمولات ہیں اور پھر آپ نے بادشاہ سے معافیاں نہیں مانگی بادشاہ کو آپ نے خط لکھا اور لکھا لئی یون قد یوم مین البلائی قدا يَوْمٌ مِنَ یومم حَتَّى رخائی جَمِيعًا إِلَى يَوْمٍ لَيْسَ یوم صلاح يَخْسَرُ فِيهِ رفیح <تصفيق> آپ نے فرمایا مجھ پر تکلیف کا ایک دن گزر رہا ہے اور تیری زندگی میں ایش کا ایک دن کم ہو رہا ہے مراد یہ ہے کہ میں تکلیف کا ایک دن گزارتا ہوں میرے لیے نیکیوں کا ذخیرہ ہے اور تو مجھ پر ظلم کر رہا ہے تو روزانہ ایک دن تیرا ظلم و ستم میں گزر رہا ہے پھر فرمایا ان قریب ہم اس دن اس دن کو دیکھیں گے جو قیامت کا دن ہے جس کی کوئی انتہا نہیں یعنی قیامت اور پھر اس کے بعد جنت ہے یا جہنم ہے اس کے بعد موت نہیں ہے یکسر فیہ ہل مبتلون اس میں وہ لوگ نقصان اٹھائیں گے جو گناگار ہوں گے باطل ہوں گے بادشاہ پر اس خط کا بھی کوئی اثر نہ ہوا دنیا داروں کو فریاد کرنے کا کیا فائدہ تو آپ نے بادشاہ سے فریاد نہیں کی صرف یہ خط اس لیے لکھا تھا کہ بادشاہ عباسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے یہ مجھ پر ظلم کر کے جہنم میں جانے کا راستہ اختیار کر رہا تو اس کی ہمدردی میں اس کو جھنجوڑا لیکن آپ نے اس سے کوئی فریاد نہیں کی ہاں فریاد کی تو اپنے نانا جان سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تو خواب میں حضور کا دیدار نصیب ہوا آپ نے فرمایا بیٹھا مجھے معلوم ہے تجھے ناحق قید کیا گیا ہے یہ وظیفہ پڑھ لے رات ہی رات میں تیری رہائی ہو جائے گی اور کی میرے ماں باپ حضور پر قربان ہو یا رسول اللہ وہ وظیفہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا یہ کلمات پڑھ یا سامع کل سعودین یا سابقی ويا كاسي العظام لحما ومنشرها بعد الموت أسألك بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم الأكبر المخزون المكنون الذي لم يتل عليه أحد من المخلوقين يا حليما ذا إناءة لا يقوى على إناءة يا ذا المعروف الذي لا قتی آبدن ولاسا درجان فرجان فرجان اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے جتنے مسلمان بے گنا قید میں ہیں سب کو رہائی نصیب فرمائے بالخصوص غازی ملت عاشق رسول ملک ممتاز حسین قادری کو رب العالمین شاندار رہائی نصیب فرمائے اپنی یہ دعا بڑی یہ دعا خواب میں آپ نے پڑھی اور وہاں بادشاہ نے خواب دیکھا اسی رات خوفناک منظر ہے ایک شخص میزہ تانے کھڑا ہے اور بادشاہ سے کہتا ہے ابھی اور اسی وقت امام موسا کاظم کو رہا کر دے ورنہ اس میزے سے تیرا کام تمام کر دوں گا بادشاہ کاپ اٹھتا ہے آنکھ کھلتی ہے تو جسم کا رواں رواں کانپ رہا ہے بادشاہ فوراً آرڈر جاری کرتا ہے آپ سے معذرت کرتا ہے اور عزت کے ساتھ آپ کو رخصت کر دیتا ہے تو یہ آپ کی زندگی ہے یہ ہے سالین کی زندگی اللہ کی رضا پر راضی رہنا خوشی ہو غم ہو تکلیف ہو راحت ہو فضولیات میں اپنا وقت برباد نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی یاد میں اپنا وقت صرف کرتے ثابت قدم رہتے تو آج ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے جیل کی صوبتیں انہوں نے برداشت کی پھر بھی ناشکری شکری نگیں کی بے صبری نگیں کی اور آج ہماری زندگی شکوہ و شکایات سے بھری ہے بے صبری اور ناشکری سے بھری ہے حضرت امام موسا کا رضی اللہ تعالیٰ نب کی زندگی ہمیں یہ بھی پیغام دیتی ہے کہ اے مسلمان اپنا تعلق کتاب اللہ سے جوڑ لے قرآن پڑھ قرآن سیکھ قرآن سکھا قرآن پر عمل کر حقیقت یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت جس طرح کرنی چاہیے ویسے تو ہم کر ہی نہیں سکتے لیکن کتنے افراد ایسے ہیں کہ پورا پورا مہینہ گزر جاتا ہے قرآن مجید فوقان حمیر لے کر بیٹھ کر قرآن پڑھنے کی عادت نہیں ہے ہمارے گھر میں کتنے افراد روزانہ قرآن پاک پڑھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر ایک شخص آتا تھا اور آ کر کہتا کہ حضرت میرے گھر پہ کھانا نہیں ہے تو آپ اس کی مدد کرتے کبھی کہتا کہ میرے بچوں کے لیے کپڑے نہیں ہیں آپ اس کی مدد کرتے تو ہر دو چار دن کے بعد وہ کھڑا ہو جاتا اور آپ سے سوال کرتا تو حضرت عمر نے فرمایا کیا تو ہر دفعہ میرے پاس آ جاتا ہے کیا تو اللہ کی کتاب نہیں پڑھتا قرآن پڑھا کر اس نے کہا اچھا وہ چلا گیا پھر کتنا عرصہ گزر گیا پھر حضرت عمر کے دروازے پر نہیں آیا حضرت عمر کو ایک دن بازار میں مل گیا آپ نے کہا مجھے معاف کر دے ارے تو, تو ناراض ہی ہو گیا میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ قرآن پڑھا کر لیکن ضرورت ہو تو آیا کر میرے دروازے پر اس نے کہا حضرت ناراض نہیں ہوا جب سے آپ نے کہا قرآن پڑھا کر میں قرآن کو میں نے اپنا وظیفہ بنا لیا اس قرآن نے مجھے آپ کے دروازے سے بے پرواہ کر دیا اس قرآن کی برکت سے مجھے اتنی روزی ملی کہ اب مجھے آپ کے در پر آنے کی حاجت نہیں ہوتی تو حضرت امام مسکاظم کہ زندگی ہمیں پیغام دیتی ہے کہ اے مسلمان تیرا کیسا تعلق ہے تو اس سے پوچھا جائے کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں کتنے کھلاڑی ہیں کیا نام ہے تجھے معلوم ہے ساری ٹیموں کے اسکور معلوم ہے لیکن تجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ آراف میں کتنی آیتیں اور تجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ تیسویں پارے میں کتنی سورتیں ہیں تجھے قرآن کا ترجمہ تک نہیں آتا تو قرآن سے اتنا دور ہے تیرے بچے بھی دور ہیں تو آپ نے جب قرآن تھاما ہے تو قرآن لوگوں کے ذہنوں کو روشن کر دیتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے اسے حاضر جوابی بھی نصیب ہوتی ہے تو آپ بڑے حاضر جواب تھے اور جواب دیتے تو قرآن سے جواب دیتے تو ایک بادشاہ نے آپ پر اعتراض کیا اور کہنے لگا کہ ہم تو عباسی ہیں کیونکہ حضرت عباس کی اولاد سے ہیں تو آپ حضرت علی کی اولاد سے ہیں تو آپ علوی ہوئے آپ اپنے آپ کو سید کیسے کہتے ہیں اور حضور کی اولاد سے آپ کیسے ہوئے کیوں اس لیے کہ نصب تو باپ سے چلتا ہے دادا سے چلتا ہے ماں سے اور نانا سے نصب تو نہیں چلتا تو آپ نے فرمایا سوریہ نام آیت نمبر چوراسی میں ہے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ و وَيُوسُفَ وَمُوسَى ویوب و و, و, و اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے حضرت داود ہیں سلیمان ہیں ایوب ہیں یوسف ہیں موسا ہیں ہارون ہیں علیہم السلام وکرال کا الْمُحْسِنِينَ اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کاروں کو سلا دیتے ہیں اور حضرت ابراہیم کی اولاد سے و, و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس حضرت زکریا بھی ہیں یحییٰ بھی ہیں عیسیٰ بھی ہیں اور الیاس بھی, بھی ہیں تو آپ نے فرمایا حضرت عیسیٰ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے کیسے ہوئے اگر نصب باپ ہی سے چلتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر باپ کے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں تو حضرت مریم کی وجہ سے ہیں کہ رشتے میں حضرت ابراہیم حضرت مریم کے یعنی نانا ہوتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یعنی حضرت مریم حضرت عمران کی بیٹی ہیں پھر حضرت ابراہیم اور حضرت عمران کے درمیان سینکڑوں سال کا فاصلہ ہے لیکن سلسلے سے جائیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت ابراہیم نانا بنتے ہیں تو آپ نے فرمایا دیکھو قرآن کی نص سے ثابت یہ ہوا کہ نانا سے نصب ثابت ہوتا ہے پھر آپ نے کہا کہ ہمارا تو خاص اعزاز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ ول وسلم نے امام حسن اور امام حسین کو اپنا بیٹا کہا سورہ علی عمران کی آیت نمبر سکسٹی ون کی تلاوت کی کل تالو ند و ابنانا و اے محبوب آپ ان عیسائیوں سے کہیے کہ آؤ مباہلا کرو ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو تو پھر جب مباہلے کے لیے حضور آئے تو اپنے بیٹوں کو لے کر آئے تو کون سے بیٹے تھے حضور کے ساتھ امام حسن اور امام حسین تو حضور نے اپنے نوازوں کو بیٹا کہا تو معلوم یہ ہوا کہ حضور کا نصب مبارک حضرت خاتون جنت سے جاری ہوا ہے یعنی حضرت امام موسا کاظم نے قرآن کی آیتوں سے جواب دیا تو بادشاہ اللہ جواب ہو گیا قرآن سے محبت شغف سنتے رہتے ہیں ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں نیند کا غلبہ ہے اعلان پر اعلان ہوتے رہے خوشگوار زندگی پروگرام فجر کی نماز کے بعد سردیوں کی راتوں سے فائدہ اٹھائیے ہم اعلان سنتے رہے زندگی کا انداز نہیں بدلا لیکن ایسے بھی خوش نصیب تھے کہ جنہوں نے ساڑھے چار مہینے گزارے وقت ان کا بھی گزر گیا ہمارا بھی گزر گیا لیکن الحمدللہ پورا قرآن الحمد للہ انہیں جو ہے ترجمے و تفسیر کے ساتھ سننے کی سعادت مل گئی کبھی ہم نے سوچا کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ میں کتنا وقت صرف کر دیتے ہیں تو چلیں ہم قرآن پاک کی تفسیر کی سی ڈی لگا لیں اور بیس پچیس منٹ بیٹھ کر ہم سب گھر والے قرآن سنیں ہماری زندگی کا انداز بدل جائے ہم اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے ہمارے گھر پہ کوئی مہمان آ جائے تم پریشان ہو جاتے ہیں مہمان نوازی تو اسلام کا ایسا شعار ہے کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے قرض سے پناہ مانگی ہے اور قرض کی ایسی آپ نے لوگوں کو اس طرح سمجھایا کہ قرض ہو تو فوراً ادا کرنے کی کوشش کرو کہ جس پر تین درہم کا قرضہ ہوتا اور اس کا انتقال ہو جاتا اور اس کی جائیداد نہ ہوتی کہ وہ قرضہ اس کی جائیداد سے ادا ہو سکے اور کوئی قرض دینے کی ذمہ داری نہ لیتا تو حضور اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیتے لیکن مہمان نوازی کتنا اہم مسئلہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے ان کی بارگاہ میں کس چیز کی کمی ہے آپ تو یہ ہی فرماتے ہیں اے عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کا بن کر میرے ساتھ چلیں ہمیں سمجھانے کے لیے کہ مہمان آیا تو حضور نے اپنی زرا یہودی کے پاس گروی رکھا کر اس سے جو لیے اور مہمان نوازی فرمائی تو کبھی ہم قرضہ لے کر کبھی مہمان نوازی کرنے کو تیار ہوتے ہیں صاوت نام کی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں لیکن حضرت امام موس آزم ردی اللہ تعالی آپ ہر وقت آپ کے پاس بہت ساری تھیلیاں پڑی ہوتی ہیں کسی میں دو سو دینار ہوتے کسی میں چار سو دینار اور آپ جہاں جاتے اپنے ساتھ رکھتے جہاں کوئی مستحق ملتا اسے دے دیتے اور پھر جب رات ہو جاتی تو تھیلیاں لے کر مدین منورہ میں آپ دورہ فرماتے اور غریب لوگوں کے گھروں میں تھیلیاں ڈال دیتے لوگوں کو معلوم تک نہ ہوتا کہ سخاوت کرنے والا کون ہے حضرت امام زین العابدین حضرت امام جعفر صادق امام حسن امام حسین جس اللہ کے مقبول مندے کو دیکھیں ہر کوئی سخی نظر آتا ہے مہمان نواز نظر آتا ہے بندوں کے حقوق ادا کرنے والا نظر آتا ہے لیکن کبھی ہم نے ایسا کیا ہم تو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے جو حقوق ہم پر لازم ہیں وہ بھی پورے نہیں کر پاتے لیکن سارے لوگ ایسے نہیں ہیں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں ایک سید صاحب کے انتقال ابھی کچھ عرصے پہلے ہی ہوا آپ نے اپنی زوجہ سے ایک دن کہا کہ اگر کسی غریب کی مدد کریں تو کتنا ثواب ہے تو کہنے لگیں بہت ثواب ہے کہ دیکھیں اگر کسی غریب کی شادی اور اس کی مدد کر لی جائے تو کتنا ثواب ہے اس طرح کر کے وہ غریب کی مدد کے فضائل سنانے لگے تو آخر کار وہ کہنے لگیں کہ بتائیے تو صحیح معاملہ کیا ہے فلا غریب کی شادی ہے تم اپنا سونے کا سیٹ بیچ دو تو ہم بیچ کر اس کی مدد کر لیتے ہیں تو وہ ہو گئی تو پھر ان پر کرم کیسا ہوا اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمیں بھی ایمان و عافیت پر شہادت نصیب فرمائے رش بھری موت نصیب فرمائے کہ رمضان المبارک میں تحجد پڑھتے ہوئے سجے کے عالم میں انتقال ہوا یہاں ایک بھائی آتے رہتے ہیں انہوں نے اپنا قصہ خود سنایا اور یہ واقعات کوئی بہت پرانے نہیں ہیں اور یہ واقعات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم بزرگان دین کے واقعات سناتے ہیں تو شیطان حملہ کرتا ہے اور لوگ کہتے ہیں وہ تو بزرگ تھے نا وہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں تو آج کے دور کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں اور وہ بزرگ تھے یہ کہہ کر ہم جان چھوڑا لیں تو ذرا سوچنا چاہیے کہ قرآن تو فرماتا ہے سراط الینا نام تلئی اللہ والوں کے راستے پر چلنا ہے تو بزرگان دین کی زندگی ہمارے لیے ہی تو مثال ہے ہمیں انہی کی تھی تو زندگی کے نقش قدم پر چلنا ہے تو وہ یہاں پر آتے رہتے ہیں ایک دن وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے آفس سے نکلا تو گاڑی میں میں نے ایک سی ڈی لگائی اس سی ڈی کا عنوان تھا میٹھا زہر اور اس میں دنیا کی مذمت تھی بس سننے کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے آخرت کے لیے کیا, کیا ہے تو کہا کہ میرا ایک فلیٹ تھا دوسرا فلیٹ میں نے خریدا تھا اور کئی مہینوں سے میں اسے بنا رہا تھا اور بہت اچھی طرح سجایا تھا مجھے شفٹ ہونا تھا تو میں نے نیت کی کہ یہ میرا نیا فلیٹ میں اپنے فلاں سگے بھائی کو دے دوں گا وہ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں تو انہیں اس طرح ایک سکون مل جائے گا کہتے ہیں میں گیا اور میں نے اپنی زوجہ کو یہ واقعہ سنایا کہ میرے دل میں خیال آیا تو کہتے ہیں میری زوجہ مجھ سے کہنے لگی کہ ابھی ابھی اعلان کر دیں ورنہ صبح تک شیطان آپ کے خیال کو بدل دے گا تو کہا میں نے اپنے بھائی بہنوں کو بلایا بولا بھائی کیا ہو گیا بولا بہت ایمرجنسی ہے سارے دوڑے دوڑے آئے تو میں نے ان کے سامنے یہ اعلان کر دیا اور وہ بھائی بھی آ گئے وہ کہنے لگے مجھے فلیٹ نہیں چاہیے تو وہ کہنے لگے میں نے تو یہ نیت کر لی ہے تو کہا اچھا پھر یہ کریں کہ جو پرانا فلیٹ ہے وہ دے دیں نئے میں شفٹ ہو جائیں وہاں کہنا چاہیے میں آپ کو اللہ کے لیے دے رہا ہوں اور جو اللہ کے لیے مال دے اسے چاہیے اچھی چیز دینی چاہیے تو یہ ایسے نیک بندے وہ اللہ کو قرب پا لیتے ہیں اور اگر ہم صرف سننے کے بعد ویسے کہ ویسے رہیں اور اپنے آپ کو بدلنے میں ہم ناکام رہیں تو پھر شاید ہو سکتا ہے کہ افسوس ہو حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک سو ہجری میں میں حج کے ارادے سے نکلا تو میری نظر ایک خوبصورت نوجوان پہ پڑی اور یہ نوجوان کون تھے یہ حضرت امام موسک کا تھے لیکن شقیق بلخی کہتے ہیں کہ میں پہچان نہیں سکا کیونکہ میں نے ان کو دیکھا نہیں تھا تو میں نے دیکھا کہ خوبصورت نوجوان آلہ کسنکر لباس زیب تن کیے اوپر سے اونی شال اوڑے بیٹھے ہیں پاؤں میں جوتیاں ہیں لیکن حج کا کافلہ کہیں رکا ہے تو سب سے الگ تھلگ بیٹھے ہیں تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یہ کوئی صوفی نوجوان ہے بغیر سامان سفر کے نکلا ہے پھر لوگوں پر بوجھ بنے گا تو مجھے تو نہیں پتا تھا یہ کون ہے کہتے یہ خیال آیا تو حضرت نے میری طرح آپ نے توجہ کی اس نوجوان نے اور کہا یا شقیق کثیر من الظن ان بعد الظن اسمن اے شقیق زیادہ گمان سے بچو کے بعض گمان گناہ ہوتے ہیں یہ بڑی پیاری نصیحت ہے ہم ہر بات میں بہت سوچتے ہیں اور کسی کی بات کو سن کر پتہ نہیں کتنے پہلو خود نکال لیتے ہیں اور کتنے بدگمانی میں شمار ہو جاتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اب کہتے ہیں میں آگے بڑا معافی مانگنے کے لیے تو لوگ بیچ میں آئے پھر وہ میری نظر سے نوجوان اجل ہو گئے پھر کہتے ہیں مقام واسف و قصہ میں میں نے دیکھا وہی نوجوان نماز پڑھ رہے ہیں اور جسم کی اعضا کاپ رہے ہیں اور آنکھوں سے آسو رواں ہے میں ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور میں نے کہا کہ سلام پھیر لیں تو معافی مانگو کہ آپ کے بارے میں میں نے بدگما نہیں کی جیسے ہی سلام پھیرا میری طرف دیکھ کر سور توحا کی آیت نمبر بیاسی کی تلاوت کی انیلا غفار کہتے ہیں اس آیت کو سن کے میں سمجھ گیا کہ آپ فرما رہے ہیں مجھے اللہ کی یاد کرنے دے تو نے توبہ کی میں نے دل سے معاف کر دیا اللہ بھی تجھے معاف کرے کہتے ہیں آیت سے یہ اشارہ میں سمجھ گیا تو میں چلا گیا کتنے پھر میں نے ان کو ایک اور مقام پر دیکھا تو دیکھو کہ کنویں کے پاس کھڑے ہیں اور ایک چمڑے کا برتن ہے اس سے پانی پینے کے لیے ہاتھ میں پکڑا ہے وہ برتن کنویں میں گر گیا تو انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہا انت ربی ازا زمین ادا ارتح از کی اے اللہ تو میرا رب ہے جب میں پیاسا ہوتا ہوں تو, تو مجھے پانی دیتا ہے اور جب مجھے بھوک لگتی ہے تو, تو مجھے کھانا دیتا ہے اے اللہ میرے پاس تو یہی ایک برتن ہے یہ تو کنویں میں گر گیا اب میں پانی کیسے پیوں گا کا یہ کہنا تھا کہ کنویں کا پانی اوپر تک آ گیا اور وہ برتن جو تیرتا وہ باہر آ گیا انہوں نے اٹھا لیا پانی پیا تو پانی لیا اور پانی میں مٹی ڈالنے لگے اور اسے ہلا ہلا کے پینے لگے تو میں نے کہا اے اللہ کے نیک بندے تو جو تجھے نعمت اللہ نے دی ہے مجھے بھی دے تو کا انہوں نے وہ جو پانی کے برتن میری طرف کیا تو حالانکہ اس میں ریت تھی اور پانی تھا کہتے ہیں جب میں نے پیا تو یہ بہت ہی میٹھا اور پیارا شربت تھا اور اس کی تاثیر یہ تھی کہ پورے سفر حج میں نہ مجھے بھوک لگی نہ پیاس لگی آپ کہتے ہیں کہ پھر میں نے انہیں مکہ مکرمہ میں زمزم کے کنویں کے قریب رات کو نماز میں روتے ہوئے دیکھا یہاں تک کہ نماز پڑھتے پڑھتے فجر کا وقت ہو گیا فجر کی نماز پڑھی تو لوگ ان کی طرف بڑھنے لگے اور لوگ ان کے ہاتھ چومنے لگے تو میں نے لوگوں سے کہا کہ یہ کون ہے تو لوگوں نے کہا تو جانتا نہیں کہ یہ من سا کاظم ہے جو حضرت امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں اور امام باقر امام زین العابدین اور امام حسین کی اولاد سے ہیں تو میں نے سن کے کہا کہ ہاں ایسے ہی لوگ ہو سکتے ہیں کہ جن کا یہ مقام و مرتبہ ہے اتروں پیارے بھائیوں پس آخر میں یہ عرض ہے کہ ہم نیک لوگوں کا جب ذکر سنتے ہیں تو دل میں خیال تو آتا ہے کہ ہم بھی کاش نیک ہو جائیں ہم بھی اپنے آپ کو بدل لیں لیکن پھر وہی دنیا داری دنیاداری کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم اپنی آخرت کو اور اپنی اصلاح کو اتنے بھولے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی منزل سے بہت دور چلے گئے ہیں یہ مثال بار بار دی جاتی ہے پھر دی جاتی ہے کہ اگر کسی کی ٹرین چھوٹ رہی ہو اور وہ بھاگا بھاگا ٹرین کی طرف جا رہا ہو یا بس کی طرف جا رہا ہو یا فلائٹ مس ہونے والی ہو تو اسے پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں دائیں طرف کیا ہو رہا ہے بائیں طرف کیا ہو رہا ہے اس کی نظر منزل کی طرف ہوتی ہے تو اگر قبر کی منزل کی طرف ہماری نظر ہوتی اور ہمیں فکر ہوتی کہ مرنے کے بعد میں اللہ کو کیا جواب دوں گا تو پھر ہم اپنے عیبوں کی طرف نظر کرتے اور اپنی اصلاح کی فکر کرتے پھر کوئی اگر ہمیں الٹی سیدھی بات کہتا تو ہم اس سے درگزر کرتے اسے معاف کر دیتے پھر کل سے ہم سے یعنی کل کوئی ہم سے پوچھتا کہ کیا بات کہی اس نے تو آپ کہتے ہیں مجھے تو یاد ہی نہیں ہم تو اپنی فکر میں لگے ہوئے ہیں آخر یہ سستی کیوں ہے ہم اپنے مشن کو اور اپنی منزل کو کیوں بھولے بیٹھے ہیں اصل بات یہ کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک کالا نکتا لگ جاتا ہے پھر گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو نقطہ بڑھتا ہے اور پورا دل آہستہ آہستہ کالا ہو جاتا ہے تو ہمارے دلوں پر زنگ لگ گیا ہمارے دل کالے ہو گئے ہم جنازے اٹھا کر بھی اپنی موت کو یاد نہیں کرتے ہم یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ جوان آدمی کچھ بھی نہیں اور اچانک وہ دنیا سے چلا گیا ایک اقتال بے علم نے مجھے بتایا کہا کہ میری چچی بالکل تندرست تھیں اچانک سے کھانسی آئی اور کھانسی کی شدت ہوئی سانس بند ہو گیا اور دم نکل گیا اللہ اکبر کبھی سنا ہے انسان کو کھانسی آئے اور سانسی بند ہو جائے کہتے ہیں ہلایا جلایا تو انتقال ہو گیا تھا عمر کتنی تھی کا چالیس سال تو ہم یہ ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود قبر میں اتار کر بھی جنازے اٹھا کر بھی وہی غفلت بھری زندگی ہے اے اللہ صالحین کے صدقے میں ہماری غفلت کو دور فرما تو یہ اب دل کا زنگ کیسے دور ہوگا تو دل کا زنگ دور ہوتا ہے موت کو کثرت سے یاد کرنے سے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے رمضان المبارک کی آمد آمد ہے خوش نصیب ابھی سے دعائیں کر رہے ہیں خوش نصیب ابھی سے سوچ رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں رمضان نصیب فرما اور صحت عافیت کے ساتھ اس مہینے کی قدر عطا فرما اور اس مہینے کی ایسی قدر عطا فرما کہ یہ مہینہ ہمارے لیے نجات کا باعث ہو ہماری مغفرت کا باعث ہو ہم یادگار رمضان گزاریں یادگار رمضان کے معنی یہ ہیں کہ رمضان میں ایسی سچی پکی توبہ کر لی جائے کہ کوئی پوچھے کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی کیسے آئی تو ہم کہیں یہ رمضان یادگار تھا اس رمضان کی برکتوں سے میں بالکل بدل گیا تو یادگار رمضان سچی پکی توبہ کر کے رب کو راضی کر کے گزارنے کا نام ہے اور اس میں معاون و مددگار وہ تراوی کا ماحول ہے کہ جہاں ہر چار رکاوت سے پہلے ایک پاؤ کا ترجمہ اور تفصیلی خلاصہ پیش کیا جاتا ہے پھر اسی پاؤ کو ہم تراوی کی چار رکاتوں میں سنتے ہیں پھر اس کے بعد دوبارہ بیٹھ کر ایک پاؤ کی تشریح سنتے ہیں بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو تین چار گھنٹے کا پروگرام ہوگا بڑا طویل ہوگا لیکن اللہ نے قرآن پاک میں ایسا نور رکھا ہے کہ وقت میں ایسا نور ہو جاتا ہے اور ایسی روحانیت ملتی ہے کہ انسان کو وقت گزرنے کا احساسک نہیں ہوتا آپ آ کر دیکھیے اس پروگرام میں کہ جس میں کئی ایسے خوش نصیب ہیں جو کہتے ہیں اگر ہم گھڑی نہ دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے ہم تو ایک ہی گھنٹہ بیٹھے ہیں انشاء اللہ تعالی اسی مقام پر انشاء اللہ زور سے انشاء اللہ اسی مقام پر رمضان المبارک میں ہم جمع ہوں گے اور نماز تراوی اس طرح گزاریں گے کہ قرآن پاک سمجھ کر ان شاء اللہ تعالی تراوی ہم سماعت کریں گے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں صحت تندرست یافیت عطا فرمائے اور رب العالمین ہم پر کرم فرمائے اور ہمیں اس سال قرآن پاک سمجھ کر تراوی ادا کرتے ہوئے یادگار رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین بجا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم